Uh, میرا سوال یہ مفتی صاحب کہ یہ جو صورت خاتیاں پڑھتے ہیں جماعت میں کے ساتھ جب ہمارے امام صاحب پڑھتے ہیں تو اس کے پیچھے اکثر لوگوں کو دیکھے وہ زور امین کہتے ہیں تو اکثریت جو ہماری مریض وہ تو امین زور سے نہیں کہتے چند لوگ ایسا کرتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں صحیح ہے جزاک اللہ خیر جن میں نعیم شیخ بھائی آمین کا آہستہ کہنا سنت ہے کیونکہ آمین دعا ہے اللہ مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے دعا مانگو تو در و ارم و خفیہ وقیفہ جڑ گڑا کر اور آہستہ تو دعا نے سنت یہ ہے آہستہ تو صحیح بخاری میں ہے کالا دعا جو ہے دعا ہے امام نبی رحمت اللہ تعالیٰ تہذیب السماف الصفات میں ابن المنظور نے امام جوہری نے اور اس طریقے تقریبا جتنے بھی یعنی لغت کی کتابیں ہیں سب نے آمین کا معنی یہی لکھا استجب استجبلی بار تعالیٰ میری یہ بات قبول کر لے تو علامہ علوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفصیل العلم میں لکھتے ہیں کہ کچھ نے کہا یہ اسما اللہ میں سے ہے پھر آپ رد کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے اسماع میں سے نہیں یہ ایک تو دعا جو ہے وہ آہستہ مانگنا زیادہ بہتر اور سنت ہے ہاں آتا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات اس لیے بلند آباد سے پڑی کے لوگوں کو علم ہو جائے کہ یہاں آمین ہے اور کتنی بلند آباد سے ابن ماجا کی روایت ہے اور امام دلابی نے اس کو کتاب القنا نقل کیا کتاب السما میں کہ صلح صلح اتنی اغاز سے آبین کہتے تھے کہ پہلی سا میں جو آدمی قریب کھڑا ہوتا تھا وہ سن لیتا تھا جیسا کہ بعض اوقات آپ نے تشاہد بلندواز سے پڑھ دیا بعض اوقات آپ نے سبح نکلا بلندواز سے پڑھ دیا بعض اوقات غور اشر کی نماز میں کچھ آیت بلندواز سے پڑھ دی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ پڑھا جا رہا ہے کیونکہ آمین یہاں نازل نہیں ہوئی قرآن میں اس لیے آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بنانے کے لیے بعض بتانے کے لیے آمین پڑی اتنی آواز سے کہ قریب جو شخص تھا وہ سن لیتا تھا تو آمین یعنی حضرت سی وائل بن حجر رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی تو آ میں آمین کہی و خوفا گا اور اس کے ساتھ آپ نے آواز کو بالکل پست رکھا یعنی ان کی آواز سے آمین نہیں کہی اسی طریقے سے حضرت عمران بن حسین اور مزیرا بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو روایت ہے کہ اس میں ہے آکا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لدعلیم کہتے تو اس کے بعد تھوڑا وقفہ کرتے تو لوگوں نے کہا محدثین کہ وہ آمین کہنے کے لیے وقفہ کرتے اسی طریقے سے صحیح بخاری و مسلم میں روایت ہے سینبو خرارا رضی اللہ ہے کہا جب امام آمین کہے تو تم بھی عمین کہو اور جب امام ولیم کہے تو تم بھی آمین کہو اور جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل گئی اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے اب دوسری وہ بھی بخاری کی ریس کہ جب امام سن اللہ علام حمدہ کہے تو تم ربان اللہ تل حمد کہو اور جس کی ربنا لاکل ہم فیصوں کے ساتھ مل گئی تو اس کے گناہ بخشے گئے اس کا مطلب اگر آمین بلندواز سے پڑھنی تو ربنا لاکل ہم بھی بلند باز سے پڑھنی پڑے گی کیونکہ دونوں کے بارے میں حکم ایک ہے اور اگر ربنا لاکل ہم آہستہ پڑھنا ہے تو پھر آمین کو بھی آہستہ بھی پڑھنا آہستہ ہی پڑھنا, چاہ... پڑھنا چاہیے تو آمین جو ہے یہ یعنی آہستہ آس سے کہنا زیادہ ان اور سنت ہے زیادہ بہتر ہے جی B for Bobby.